یہ تو آپ کسی بینکر سے پوچھیں کہ چیک جب ریفنڈ ہو جائے اس کے جو پیسے کٹتے ہیں تو اس کا کیا ایک بینک سروس چارجز کرتا ہے کہ وہ پوری کھاتے کی جانچ پڑتال کر کے دیکھتا ہے کہ اس کے اکاؤنٹ میں پیسے نہیں اگر سروس چارجز ہیں جیسے کراؤن اکاؤنٹ جو ہے اس میں سروس چارجز اس میں تو منافع ملتا ہے آپ رات دن جس کے چیک دس بیس آ رہے ہوں دس بیس جا رہے ہوں تو بینک جو ہے وہ ان سے سروس چارجز کرتا ہے یعنی وہ اپنی محنت کے پیسے لیتا ہے تو اگر وہ سروس چارجز ہے تو کوئی عرض نہیں اور پوچھنے جناب